ہمیں اپنی کیفیات اپنے پیارے عقاص صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے <laughs> آقا کی بارگاہ میں آقا بہت کرم ہے حال میرا حاضر <laughs> <laughs> contrary سدا ہر رنگ دیتی ہے سدا سرکار جو سر را رو I say PYSA دبار دبار دبار دبار دبار برمار برمار تو کچھ اس طرح کا پڑھتے ہیں اس طرح کا سنتے کہ آکا خاص اپنی امت کے لیے اللہ کی بار میں عرض کرتے تھے نماز عبادت تلاوت سارے عمر جو مجالا ہے اللہ اللہ, اللہ اللہ آقا کی بھی کیا خال ہے عبادتوں کی مگر امت کی بھی خاص وقت نکالتے تھے عطا کرتے تھے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اللہ کی بار امت کے لیے روتے تھے آئی اس امت کو کیا ہو گیا اس کے پاس کچھ لمحات بھی نہیں ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہی ہو سکے اپنے آقا کے حضور دو زالو بیٹھ کر کچھ ارضی کر سکے درود و سلام کے گجرے ہی پیش کر سکے کہ آکا بھی حاضر ہو اللہ کی بار کا میار کرے اللہ کیا جاننا سرد ہوگا رو رو کے نے دیئے اللہ لیکن ہم کیسے ہو گئے ہم, ہم گئے ہم کہاں سے چلے تھے کدھر نکل گئے کہاں سے چلے تھے کدھر نکل گئے اللہ میرا دل مسجد بھی کیوں نہیں لگتا میرا دل قرآن درو شریف پڑھنے کو کیوں نہیں کرتا یہ ہر شخص اپنے رب کے حضور عرض تو کرے ارے یہ عرض کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے مار مار <تصفيق> تر کے مل دیا مش ملدا سایا دا باہر بش مل دا سا سر رات جو سر کا گزر ہے چھپائے ہوں تو کر کس کے سامنے کیا بھی کسی سے تو مسیا پار ایسے کس کا موت مو کے کیا ترسی سارے جا بھی سگے بے ہوتی ہے در ہے بہت شیل داس بہت شیل داس